بائبل سن اے بنی اسرائیل خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ استثناء باب چھ آیت نمبر چار سے پانچ تک میں ہی خداوند ہوں اور کوئی نہیں میرے سوا کوئی خدا نہیں یسکریہ باب چوالیس آیت نمبر پانچ میرے سوا کوئی خدا نہیں صادق القول اور نجات دینے والا خدا میرے سوا کوئی نہیں یسیاح باب پینتالیس آیت نمبر اکیس تو خداون اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر متا باب چار آیت نمبر دس اور تو کسی غیر معبود کو سجدہ نہ کرنا خداون تیرا خدا میں ہی ہوں زبور باب اکاسی آیت نو سے دس تک خداون خدا ہی آبادی و تمام زمین کا خالق تھکنا نہیں اور ماندہ نہیں ہوتا یسیاح باب چالیس آیت نمبر اٹھائیس وہ خدوس فرماتا ہے تم مجھے کس سے تشویش دو گے اور میں کس چیز سے مشابہ ہوں گا یس باب چالیس آیت نمبر پچیس تو نے مجھے آگے پیچھے سے گھیر رکھا ہے اور تیرا ہاتھ مجھ پر ہے زبور باب ایک سو انتالیس آیت پانچ رحیم و کریم ہے زبور باب ایک سو گیارہ آیت نمبر چار کیا زمین و آسمان مجھ سے معمور نہیں ہے خداون فرماتا ہے یارمیا باب تیئیس آیت نمبر چوبیس پھر خدا نے موسا سے کہا بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہہ کے تم پاک رہو کیونکہ میں جو خداون تمہارا خدا ہوں پاک ہوں اخبار باب انیس آیت نمبر ایک خداون جس نے آسمان اور زمین کو بنایا زبور باب ایک سو چونتیس آیت نمبر تین میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں یقینا میرے ہی ہاتھ نے زمین کی بنیاد ڈالی اور میرے داہنے ہاتھ نے آسمان کو پھیلایا یسیاح باب اڑتالیس آیت نمبر بارہ خدا ہی رحیم اور مہربان پہر میں دھیما اور شفقت اور وہ سوگنی ہزاروں پر فضل کرنے والا گناہ اور تقصیر اور خطا کا بخشنے والا لیکن وہ مجرم کو ہرگز بری نہیں کرنے کا خروج باب چونتیس آیت نمبر چھ سات تو ان سبھوں کا پروردگار ہے اور آسمان کا لشکر تجھے سجدہ کرتا ہے تو وہ خداوند خدا ہے جس نے ابرام کو چن لیا لخمیہ باب نو آیت نمبر چھ سے سات تیرا تخت قدیم سے قائم ہے تو ازل سے ہے زبور باب نمبر ترانوے آیت نمبر دو پھر تیری روشنی نہ جن کو سورج سے ہوگی نہ چاند کے چمکنے سے بلکہ خداون تیرا ابدی نور ہوگا اور تیرا خدا تیرا جلال ہوگا یسریہ باب نمبر ساٹھ آیت نمبر انیس شریر اپنی راہ کو ترک کرے اور بد کردار اپنے خیالوں کو اور وہ خداون کی طرف پھرے اور وہ اس پر رحم کرے گا یا باب نمبر پچپن آیت نمبر سات شراب میں متوالے نہ بنو کیونکہ اس سے بدچلنی واقع ہوتی ہے بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ عسیون باب نمبر پانچ آیت نمبر اٹھارہ اگر کوئی بھائی کہلا کر حرام کار یا لالچی یا بت پرست یا گالی دینے والا یا شراب یا ظالم ہو تو اس سے صحبت نہ رکھو گرم باب پانچ آیت نمبر گیارہ تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا کیونکہ میں خدا تیرا خدا خدا خدا ہوں خروج باب نمبر بیس آیت چار سے پانچ تو خون نہ کرنا تو زنا نہ کرنا تو چوری نہ کرنا تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا خروج باب نمبر بیس آیت نمبر تیرہ سے سولہ تو ان سے بیاہ شادی نہ کرنا نہ ان کے بیٹوں کو اپنی بیٹیاں دینا اور نہ اپنے بیٹوں کے لیے ان کی بیٹیاں لینا کیونکہ وہ تیرے بیٹوں کو میری پیروی سے برگشتہ کر دیں گے تاکہ وہ اور معبود ان کی عبادت کریں استثناء باب سات آیت تین سے چار اگر تم میرے لوگوں میں سے کسی محتاج کو جو تیرے پاس رہتا ہو کچھ قرض دے تو اس سے قرض خواہ کی طرح سلوک نہ کرنا اور نہ اسے سود لینا خروج باب بائیس آیت نمبر پچیس اور اگر تیرا کوئی بھائی مفس ہو جائے اور وہ تیرے سامنے تنگ دست ہو تو اسے سنبھالنا تو اس سے سود یا نفع مت لینا بلکہ اپنے خدا کا خوف رکھنا تاکہ تیرا بھائی تیرے ساتھ زندگی بسر کر سکے تو اپنا روپیہ اسے سود پر مت دینا اور اپنا کھانا بھی اسے نفع کے خیال سے نہ دینا احبار باب پچیس آیت نمبر 35 سے 37